نام نہاد علماء اور پیران دا بالکل یہ حال ہے انہاں دا ایک کم بن گیا ہے کہ پینٹ پتلو نال پینٹ پتلون کھلو کے انہاں دے ہم زبان بن جن دے دے ہم ان بن جاندے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 اصل مسئلہ ایمان کا ہوں جتھے سر وڈیا پیا ہوا اتے چیچی تک رونا جب سر وڈیا ہوئے او تھے چیچی تک رونا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 اونتری دے پترا نہیں پتا اسلام رائے کی مطلب ہے قانون اسلام ہر صورت میں نافذ ہوتا تھا ہر مسلا ہوتا چلاوے کون رائے پوچھی ہاں سائی اسلام چلانے کے لیے ابو بکر ہومر ہون ہوسو اگلے دیندے سن یار فلانا ہو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 آپ دست خط فرمے سنتے مہر شریف آپ البدل ابا سد محمد امام شاہ ہاں سدکے جاوا کے حضور موہر مبارک محمد رسول اللہ اور رسول اللہ حضور کیوں لکھتے سن تارخ کی خاطر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 میں کہا ظالموں جیڑی سیٹ تو بغیر نہیں لب دی اوہ تے سیٹ ملنی ہی بینوں چاہی دی تو نہیں فرمائے جیڑی سیٹ نبی پاک دی توہین کر کے لبے صحابہ دی بے عزتی کر کے لبے پرانے مجید دی مخالفت کر کے لبے ایسی لانتی سیٹ جیڑی ہے وہ لبھی کسی نو کسی مرزائی نسے وابی نی کا پشاب جانا چاہیے چاہی سمجھ نہیں لگی میرا تے مذہب ہے یارو میں غلط ہوں تو دسو ہو میں غلط ہوں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 مسلمان تے سنی دو لفظوں بدنام کر جاؤ جو مرضی کھلی چکی سجنا مینو اگر کوئی آکھے نہ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 نام اور میرا جو میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواہ جو کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ محبت بلد بلد و مودت پر ہے اسی لیے تو بلد چار بلد دانت آپ کے ٹوٹے تھے پہلے بتی آپ توڑی دعوائے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 محمد دا من ہے جاری سامنے دند ٹوٹے کھلے ایب پیا محمد کھے بنتے ہیں محمد کا نام پہ دستا رب ایب والا کام کوئی پیدا ہوتا نہیں جو ہے نا کدھر گیا سوال جہا لکھا نا وہ سوال لکھنے والے تنظیم نے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 جیڑا بندہ انہوں پتہ نہیں کہ میں دوزخ جانا ہے تو جنت جانا ہے کڑے پاسے جانا ہے اسے خوف ہے چاپنا رات دن گزاردہ ہے پیا اس بندے دا کی حال پوچھنے انہوں نے انج دی پوری روایہ تو بیان کر کے لکھ شڑدہ تے اے اعتراض تے جانا تھی خود خوا جا ہوا ایس تے اس خنزیر دے بچے نے انہوں اگو پچھو کٹ کے لا تقرب السلاتہ اس لیے میرے بارے حدرت پتہ نہیں کیا اللہ کی دے دے شان نہیں ہوں حدرت پاک نہیں فرمان دے کہ مولا اگر قیامت نہیں بخشنی مینو میں نبی کر اٹھاویں میں تیری مخلوق شرمندہ کیا ہوں اگر میں ممبر سے روایت پیش کرا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 پھر آپ تو سارے انو نال لے کے چلو نا میں کیا جی یہ چلنے والے بڑو میں آ رہا میں uh... نال لے کے چلا کدرے کو میں دریائے ستلوج ڈبن جانا نال لے کے چل دا کوئی معنی نہیں ہوں جو میں دس رہا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 اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد شکست نہیں اسی طرح چلن دا مقصد یہ کہ جی کوئی بیٹھا وہ دینا کم کرے حق بولے حق دسے زبانی جہاد کرے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 مطلب یہ نکلیا اکل دے پیچھے چلنے والے اس لوڈی دے تابے دار کدی حدرت بلال نہیں بڑی توجہ نہیں ہو فرمائی ترا ڈٹ کے جا بول سبحان اللہ سبحان لوگ سجنا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 بزرگ فرماند اللہوٹ امام ابد ال بہاب شارانی رحمت اللہ جاہر لکھا ہے اللہ تعالی دا قرب چیتی بندیا نسیب ہوں جڑے چوں چرا تو بغیر چھتی عمل کر سنیا اللہ لال نے ایک نکتا قرآن رکھے سمجھا ہوں? رشاد ربانی فرمایا هو رسول ہے. اے؟ اے اے اللہ اور جن انپڑھے بزرگ فرمے نیو یہی جڑا اللہ اللہ تعالیٰ انپڑھا چیج ہے نا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 چھ سات سکول میڈیم سارے یہ لنگور شکل بڑا کھڑا ہے اور پہ ہے پیا لکھا دنیا میں. اے ہے نعوذ باللہ اے اما سیدنا آدم وائے گئے ویکیا جی ایتھے آن کے ایتھے آن کے یہ بندہ آپ بھی پی پیز.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 مسجد کس کام دی؟ مسجد پڑھا رہا ہے اعوذ باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنگور دلطان دن پوچھو جا کے چشتی کٹہرا یہ تسی بھی آو میں ملزم ہو پھر میں بولا تا عوامو ناستا ہوئے پھر پتہ لگے ملزم بڑے مدعی بڑے ملزم بل، مدعی بن جاوے جڑے مدعی ہیں قوم دی نگاہ مجرم سابت ہو سواد آئے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 تیری شاہدی تو ان اللہ تعالی فرما چھیا حکان ظلومن جہلا دونوں گلنا بڑا وام بڑا وا جاہل جو مبال گیا سیگا سو لو میں جی حدیث دا مطلب بھی, بھی ہی گالا تو میںدیس کا مطلب یہی کھڑنا بھی شیتانوا نہ کڈو تو پھر آؤ بلا کیوں رجیم کی رجیم دان ہے تو تمال پڑن کو پہلوں بڑنا من الشیطان الرجیم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 تھلے جی نیولی واڈیا انہی امریکہ اچھا ہوں قوم پیو تو بنا لیا قوم پتا بھائی <تصفح> کتنے دو بند دلے انگریز کو امریکہ چاہیے بغیرت برا بن گئے نا بہن کا نیوگرا بھی نہیں پایا وی شریک نہیں ہوئے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 اور ایک اور اور حوالہ سنو یہ بابا اے قوم جڑا ہے نا وہ کتنے گئی کتاب ہوں دو بندی آ بھائی یہ لکھا ہے جنہیں لکھے نا دو بندی نے ستان والیاں نشان دہ لکھا ہے کہ لندن میں تھیٹھر پر کام کرتے تھے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 اٹک مٹک کے چلتی ہونی دیکھو کیسی لگتی کدی انگریزوں بیٹھی کدی سکھان کبھی ہندو بیٹھی کسے سی کسے بیٹھی کسی کسی ستی جتھے مرضی بیٹھی پڑا جا سکی وہ پرواہ نہیں ہوتی باجی جو آدھا سی یہ کہڑا کوئی گھر کرنے والی یہ کوئی فیض ایسا جڑا جڑا مک جا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 افغانستان جقدے والے جو مرضی والے سن اویس اسلام کا قانون پردہ تو سارا کچھ جو آیا سارے سور بچے کٹھے رل تے ٹوٹ میں مینو بے وقوف کی میں روا کس کا روا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 تو یہ مطلب یہ نکلا قرآن مجرم بھی بری رسم و رواج بھی سکھا ہے اللہ تعالیٰ بھی نبی پاک بھی دے دا نال دا بھی کوئی کافر ہونا سی ہے تسا کیوں پیو اوپ بنایا ہوں دی اردو بھی یہ لفظ نے نا واقعی جدو سکول کتاب چکو یا ماد ذلت دا ذکر نال یا پاپا پائے